الحمد اللہ دور دراز سے پہلے ہم اللہ رب العمین کا شعبہ رکھتے ہیں کہ اس نے رات کو شیم اس السلام جلا سے عام تھے کچھ باتیں پہنچانے اور سیکھنے سے لوگوں کا اناج ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو کچھ باتیں اس سے پیش کی جائیں وہ باتیں ہمارے دل کے نہا خانوں میں جگہ بنا سکیں اور ہم ان باتوں پر عمل کر سکیں معزز بھائیوں وقت بہت کم ہے اور باتیں آپ لوگوں کے سامنے بہت کچھ سکی ہیں اس لیے بہت زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے ضراس عام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مختلف شہروں سے بڑے بڑے ولمائے کرام جنہیں آپ سب یوٹیوب پر واٹس ایپ پر اور دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے سے جانتے اور پہچانتے ہیں اور جو آپ کے یہاں بھی آ کر کے آپ کی دینی کیا مرتبہ بجھا چکے ہیں ایسے ولمائے کرام اس بار بھی آپ کے درمیان ہیں جو مختلف اہم اہم موضوعات پر اپنے اپنے وقت پر آپ کے سامنے نصیرت افرو خطاب فرمائیں گے اس نشست کی کہ پہلے پر ہمارے معذرت مہمان ڈاکٹر عبد القاصف فہیم صاحب اللہ ہیں جو مدینہ نغرہ کی جانب کی مسجد نقوی کے اندر مدرس ہیں اور وہاں بھی اپنے بیانات سے اور خطابات سے اردو زبان جاننے والی جالیہ کو اور لوگوں کو جو مختلف ملکوں سے حج ادھر کرنے کے لیے آتے ہیں انہیں دین کی رہنمائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیق فرمائے اور ہم سب تو ان کے علم سے فائدہ اٹھانے کی مزید توفیع بخشانے پڑھائی آپ کا تعارف محتاط نہیں ہے کہ آپ کا تعارف کرا سکیں آپ زیادہ فنکر کے اندر اس سے پہلے کئی تو بھی کئی مقررہ تشریف لا چکے ہیں اور آپ ان کے بیانات سے مستفید ہو چکے ہیں آپ کا جو موضوع ہے وہ موضوع بھی بے حد اہم ہے موجودہ دور کے لحاظ سے یہ موضوع آپ کو دیا گیا یہ موضوع جس قدر اہم ہے اور اس کے لیے جتنے علم اور بصیرت اور اس طریقے سے لاحق کی ضرورت تھی اس موضوع کی مناسبت سے شیخ محترم کا انتخاب کیا گیا اور وہ او موضوع یہ ہے کہ بغاوتیں آزائے اسلام کی سازش یہ شیخ کا موضوع ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت آج پوری دنیا میں اسلامی حکومتوں کے خلاف بغاوتیں ہوتی ہیں ان کے خلاف وہ عروج کرتے ہیں اور اس طریقے سے ہزاروں ہی لاکھوں لاکھوں مسلمانوں کی جان چلی جاتی ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایسی بغاوتیں کیوں کی جاتی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جو, جو, جو آدھائی اسلام ہے جو غیر اسلامی ممالک ہے وہاں پر اس طرح کی کوئی بغاوت نہیں ہوتی ہے ساری بغاوتیں ہوتی ہیں اسلامی ممالک کے اندر آخر کیوں کبھی آپ نے اس کے اوپر غور کیا کبھی آپ نے اس پر اپنے دماغ کے اندر سوچنے کی کوشش کی کہ آخر آج کیوں صرف اسلامی حکومتوں کے اندر یا جہاں اسلامی مالک ہیں صرف دلاوتیں آخر کیوں کی جاتی ہیں میرے ساتھیوں یہ ایک سازش ہے جسمان اسلام کی اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو اور ان کے ملکوں کو کمزور کیا جائے اور مسلمانوں ہی کے ذریعے سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیے پوری دنیا کے اندر بالخصوص عرم کے اندر آج دیکھیے کتنا زیادہ مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے پانی سے بھی کہیں زیادہ مسلمانوں کی نظر میں مسلمانوں کا خون ہو چکا ہے اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ وجوہات میں سے کہیں مجھے ہی ہے کہ آج ان کے خلاف حکومتوں کے خلاف اسمال حکرانوں کے خلاف لوگوں کو رگلایا جاتا ہے لوگوں کو سایا جاتا ہے انہیں بھڑکایا جاتا, جاتا, جاتا ہے اور ماں کے حکومتوں کو, خلاف لوگوں جاتا ہے کہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ آج دنیا کے اندر اور اسلامی ملکوں کے اندر آج مسلمانوں کا خون میرے ساتھیوں پانی سے بھی زیادہ سستا ہو چکا ہے اور جانوروں اور بلیوں سے بھی زیادہ مسلمانوں کی خون سے یا ان کی, ان کی کوئی وقات نہیں چکی ہے میرے ساتھیوں یہ وہ فکر ہے جس فکر نے سب سے پہلے اس دنیا کی اس دنیا زمین پر اور اس نیلگو آسمان کے نیچے اس دھرتی اور آسمان نے اس سے پڑھ کر کے کوئی عادل نہیں سنا ہوگا اور نہ دیکھا ہوگا وہ جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ان پر بھی ظلم اور جاتی کا نہ انصافی کا الزام لگا کر کے اسی طرح کے فکر والوں نے ان کے اوپر الزام لگایا اور کہا اے دریا محمد صلی اللہ کل تعداد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم عدل کرو تو تم عدل سے کام نہیں لیتے ہو ان کے خلاف سب سے پہلی آواز تھی اس خروج کی اور بغاوت کی بعد میں ہوئی خروج اور بغاوت کی فکر کچھ زمانوں کے اندر آئی اور اس طریقے سے اس زمانے کے دنیا کے سب سے عظیم اور سب سے افضل انسان حستے عثمان بنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف خروج کیا گیا بغاوت کی گئی اور اس طریقے سے وہ قمیض جو اللہ رب العالمی ان کو پہنا رکھی تھی اس قمیض کو تار تار کیا گیا پچاس دنوں تک ان کا محاصرہ کیا گیا اور اس طریقے سے روزے کی حالت میں انہیں شہید کیا گیا یہ وہی بغاوت کی فکر تھی جو ان لوگوں نے اپنائی تھی اور زمانے کے اور اس کائنات کے اندر انبیاء بیا گرام کے بعد تیسرے سب سے عظیم شخص حضرت ہنستے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اسی خروج اور بغاوت کی فکر رکھنے والوں نے شہید کر دیا اور اس کے بعد سے آج تک میرے ساتھیوں یہ خروج اور بغاوتیں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مسلمانوں کی جان لے چکی ہے اور مسلمانوں کا خون بہایا جا چکا ہے کب تک ہم اپنے ہاتھوں سے اور اپنی ہی تلواروں سے اور اپنی ہی جو ہے اپنے ہی اسلحے سے اپنے مسلمان بھائیوں کا خون کرتے رہیں گے اس وقت کا ایک سمجھتا موضوع اور ایک بہت اہم موضوع تھا کہ جو بغاوتیں آج اسلامی حکومتوں کے خلاف ہوتی ہیں ان بغاوتوں کو کہ آخر حقیقت کیا ہے آخر کیوں کیا جاتا ہے اور جو غیر اسلامی ممالک ہیں وہاں کوئی بغاوت کے آسار نظر نہیں آتے بغاوتیں وہی ہوتی ہیں جہاں اسلامی حکومتیں سنی حکومتیں قائم ہیں صرف ہی بغاوتیں ہوتی ہیں باقی اور ملکوں میں آخر کیوں نہیں ہوتی ہیں اسی لیے میرے ساتھیوں یہ موجود سماجی راس کر رکھا گیا اور اس کو آج تک بڑے اچھے انداز میں بصیرت افروز کے بصیرت کے ساتھ آپ کے سامنے پہنچانے کے لیے دنیا علم و افغان کی ایک مشہور شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے ڈاکٹر شیخل عبدال، عبد الباسد صاحب رحمل اللہ جنہوں نے مدینہ منورہ یونیورسٹی سے داخل کی ڈگری حاصل کی ہے اور مسجد نبوی کے اندر وہ مدرس ہیں اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ ان جو فکر آپ کے سامنے یا جو آپ کے سامنے اپنی بات رکھیں گے وہ بات کتنی زیادہ وزن دار ہوگی کتاب و سنت سے کتنی زیادہ مضمن ہوگی جو مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے اندر در دینے والی شخصیت ہو یہ ہماری اور آپ کی خوش ہے کہ ہمیں اسی شخصیتوں کو سننے اور اس طریقے سے استفادہ کرنے کا ملتا ہے اس لیے میں کچھ اور نہ کہتے ہوئے اور نہ زیادہ وقت لیتے ہوئے اور نہ زیادہ وقت اور لوگوں کا برباد کرتے ہوئے میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اپنے شیخ محترم معزز مہمان جو مدینہ منورہ سے آپ کے پاس اس موضوع کو سنانے کے لیے تشریف لائے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا ادب احترام کے ساتھ کہ شیخ محترم تشریف لائیں اور اپنے موضوع کو آپ کے سامنے پیش کروائیں آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ درجمئی کا سکون کا اطمینان کا ساتھ دیں اور شے کے بیان کو آپ سنیں اور اس طریقے سے جیسا کہ سے پہلے بھی اعلان کیا گیا کہ ہمارے یہ پروگرام براہ راست مکسر آڈیو پر بھی نش ہو رہا ہے اور ویڈیو پروگرام بھی نشر ہو رہا ہے صرف ٹی وی کے اندر لہٰذا جو لوگ دیگر ملکوں کے اندر ہیں یا جویل سے باہر ہیں یہاں نہیں آ سکتے ہیں آپ انہیں ٹیلیفون کے ذریعے سے موبائل کے ذریعے سے یہ لکھ بھیج کر کے آپ انہیں آگاہ کریں کہ اس پروگرام سے فائدہ اٹھائیں اور اس طریقے سے اس کو سنیں یہ بڑا اہم پروگرام ہے بڑے اہم میرے ساتھیوں نشستیں اور تقریریں یہاں پر ہوتی ہیں اور بڑی امانت داری کے ساتھ کتاب و سنت کی آواز کو سرف تاریخ کے منحص پر آپ کے سامنے پیشی آتی ہے اس لیے شیخ محترم سے دوبارہ پھر گزارش کرتا ہوں کہ شیخ محترم تشریف لائیں اور اس طریقے سے اس موضوع کو آپ کے سامنے پیش بنا کر کے ہمارے علم کے لئے دادا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کے احفاظ بنائے اور ان کے علم سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق جامع جدا اللہ خیر وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شروب أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحذل الله فلا مضلل ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا سريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد ہر قسم کی ہمدو صنا اللہ تبارک مطالعہ کے لیے اور بے شمار ان گنت السلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات حدس پہ میرے بھائیوں تاریخ اسلام پہ نگاہ ڈالی جائے تو آپ محسوس کریں گے کہ ہماری تاریخ بغاوتوں سے بری پڑی ہے اور عام طور پہ بغاوت کرنے والوں کا نارا رہا ہے اور وہ یہ کہ جن حکمرانوں کے خلاف ہم بغاوت کر رہے ہیں خروج کر رہے ہیں یہ فاسکو فادر ہیں دین اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہیں یہ نااہل ہیں اس لیے انہیں ہٹانا ضروری ہے ان کا تختہ الٹنا وقت کی ضرورت ہے میرے بھائیوں دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ اللہ تبار کو بتانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت اسلامی حکمام کے بارے میں اور ان لوگوں کے بارے میں جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں ان کے بارے میں شریعت کیا تعلیمات دیتی ہے شریعت ان کے بارے میں ہم سے کیا کچھ چاہتی ہے یہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے اللہ تبارک وطالعہ کا یہ فرمان سنتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اللہ, اللہ کے رسولوں پہ اللہ کی کتابوں پہ اللہ کے فرصوں پہ آخرت پہ تصدیق پہ ایمان لانے والوں عطی اللہ اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے آڈر مانو وہ عطی الرسول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو ان کے آڈر پہ اللہ نے فرمایا الْأَمْرِ مِنكُمْ جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں ان کی بھی اطاعت کرو تم میں سے یعنی کہ جو مسلمانوں میں سے ہیں جو مسلمان حکمران ہیں مسلمانوں پہ فرد ہے کہ ان کی اطاعت کریں ان کی بات مانیں رب العالمین نے اس ایپ میں تیسرے نمبر پہ جن کی ات کا حکم دیا ہے انہیں ان کہا ہے صاحب اختیار کہا ہے یہ کون ہیں کچھ علماء کے کہتے ہیں کہ اس سے مراد علماء کے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ کے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد علماء کے بھی ہیں اور حکمران بھی ہیں جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد حکمران ہیں خلافا ہیں بادشاہ ہیں ہمارے ذمہ داران ہیں مشہور و معروف امام امام ابن جدید قبری اللہ اس ایپ کی تفسیر میں فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بال عمری بل امتی ومرا ایک صحیح بات یہ ہے کہ اس ایپ میں تیسرے نمبر پہ جن کی بات ماننے کا حکم دیا گیا ہے جن کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ حکمران ہیں وہ خلافا ہیں وہ بادشاہ ہیں کیونکہ نبی علیہ اصلاۃ والسلام سے بہت سی ایسی احادیث وارد ہیں جو صحیح طرح سے ثابت ہیں جن میں آپ نے حکمرانوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور مشہور مفصر مشہور فقیر مشہور محدد امام نبوی رحمہ اللہ مسلم شیف کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس ایز میں جو کہا گیا ہے کہ تاز کرو،, کرو اس سے مراد حکمران ہیں خدافہ ہیں کہتے ہیں وہادا اور جماہیری منصلفی ولخرفی منفرین ولف کہ کہ ایک صحابہ اکرام، تابعین، تبا تابعین اور بعد میں آنے والے مفسرین اور میں سے اکثریت کا یہ موقف ہے کہ اس ایٹ میں اللہ تعالی نے حکمرانوں کی اتاف کا حکم دیا ہے اور امام بخاری جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایت کم نازر کی تب نازل کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن حدافہ کو ایک لشکر کا امیر مقرر کر کے بھیجا تھا ایک لشکر کے امیر کے بارے میں ایت نازل ہوئی ہے علماء کلام کے بارے میں ایت نازل نہیں ہوئی امام بخاری رحمہ اللہ دوسری روایت میں جناب علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِّن <الْأَنسار> میں سے ایک صحابی کو ان کا امیر مقرر کیا گیا یہ امیر صاحب جو تھے کسی بات پہ لشکر والوں سے ناراض ہو گئے اور لشکر والوں سے کہنے لگے کیا کہ نبی علی اصلاح اسلام نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ اپنے امیر کی اجازت کرنا اپنے امیر کی بات ماننا وہ کہنے لگے بالکل اللہ کے اللہ علیہ وسلم نے یہ آڈر دیا تھا پھر میرا آرڈر یہ ہے لکڑیاں جمع کرو لکڑیاں جمع کر دی گئی لکڑیوں کو آگ لگا دو آگ لگا دی گئی اس آگ میں کود پڑو چھلانگ لگا دو اس میں داخل ہو جاؤ اب یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے ان میں سے ایک نے کہا انتباہ نبی علی السلاط و اسلام کا کلمہ ہم نے اسی لیے پڑھا تھا تاکہ جہنم کی آگ سے بچ سکیں اور یہ امیر صاحب ہم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم کس آگ اس آگ میں کود پڑیں اس آگ میں چھلانگ لگا دیں یہ کیسے ممکن ہے سوٹو بچار میں پڑ گئے اسی دوران آگ بجھ گئی اور امیر صاحب کا غصہ بھی جاتا رہا نبی علیہ السلاط و کے پاس آئے آپ کو یہ بات بتائی گئی تو آپ نے فرمایا لوہا ما منها ابدا ان معروف کہ اگر یہ لوگ اپنے امیر کی بات مان کر اس آگ میں داخل ہو جاتے تو کبھی بھی آگ سے نکل نہ پاتے دنیا میں بھی آگ آخرت میں بھی آگ حکمران کی بات مانی جائے گی جب تک وہ بات شریعت کے خلاف نہ ہو میرے بائیوں اس حدیث سے غور کیجیے گا اس حدیث سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک نے قرآن پاک میں تیسرے نمبر پہ جن کی اطاعت کا حکم دیا ہے وہ عمراہ ہیں وہ خلافا ہیں وہ حکمران ہیں وہ بادشاہ ہیں دوسرے نمبر پہ یہ معلوم ہوا کہ بادشاہ کی اطاعت کی جائے گی بات مانی جائے گی جب تک کہ وہ بات شریعت کے خلاف نہ ہو تیسرے نمبر پہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کبھی کوئی حکمران کوئی بادشاہ ایسا آرڈر دے جو شریعت کے خلاف ہو وہ آرڈر نہیں مانا جائے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بغاوت کا اعلان کر دیا جائے خروج کا اعلان کر دیا جائے دیکھیے یہاں پہ نبی علیہ سلاد اسلام نے اس لشکر میں موجود صحابہ کے سے یہ نہیں کہا کہ جب میرے امیر نے تمہیں غلط آرڈر دیا تھا تم نے خروج کیوں نہیں کیا تم نے بغاوت کیوں نہیں کی تم نے اسے معذور کیوں نہیں کر دیا بلکہ صرف آپ نے یہ رہنمائی فرمائی کہ امیر کی وہ بات مانی جائے گی جو شریعت کے خلاف نہ ہو میرے بھائیوں ساتھ, ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو وہاں بھی ہمیں جگہ بھی جگہ یہی آرڈر ملے گا کہ اپنے حکمران کی بات مانو ان کی اطاعت کرو لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاک و ہند کے علماء کرام عام طور پہ ایسی احادیث عوام کے سامنے اتنی شرط و مت کے ساتھ نہیں رکھتے نہیں بیان کرتے جیسے نماز کی حدیث بیان کرتے ہیں جیسے روزے کی حدیث بیان کرتے ہیں جیسے حق کی حدیث بیان کرتے ہیں اس انداز سے اس اہمیت کے ساتھ وہ احادیث بیان نہیں کی جاتی جن احادیث میں نبی علیہ اصلاح اسلام نے حکمرانوں کی اطاعت کا ان کے آرڈر ماننے کا حکم دیا ہے ان احادیث میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں نمبر ایک جناب ارباز ابن سالیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہمیں نماز پڑھائی اور نماز کے بعد ہماری جانب اپنے چہرے کا رخ کیا آپ نے بات فرمایا بڑا شاندار بات تھا دلوں میں اٹھنے والا بات تھا مؤثر قسم کا بات تھا ذرا القلوب آپ کا بات سن کر آپ کی تقریر سن کر ہم رونے لگے آنکھوں سے آنکھوں نکلنے لگے دل زہر گئے دل خوفزدہ ہو گئے ایک صحابی نے کہا يا رسول اللہ قَعَنَّ مَوْعِدَتُ مُوَدِّعٍ تَحْحَدُ اے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کے کا آج انداز ایسا تھا جیسے کسی کا البدائی خطاب ہو البدائی باد ہو آپ اس موقع پہ ہمیں کیا وصیت کریں گے ہمیں کیا نصیحت کریں گے تو نبی علیم علیہ نے کہا تھا اوسی کمب اللہ میری پہلی وصیت یہ ہے میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا جو بھی کام کرنے لگو پہلے سوچ لینا کہ اس کام پہ رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا اور دوسری میری وصیت یہ ہے کہ اسم ای وقا اپنے حکمران کی بات سننا اور ماننا ورو عبد تمہارا حکمران چاہے عربی نہ ہو کوئی ادمی ہو تمہارا حکمران چاہے اس کا کوئی حسب حس کو و نسب نہ ہو اس کی کوئی شکل و صورت نہ ہو وہ ہپچی ہو غلام ہو پھر بھی تم نے اس کی بات سننی ہے اور ماننی ہے میرے بھائیوں اس سے زیادہ اہمیت کیا ہو سکتی ہے حکمرانوں کی اطاعت کی کہ نبی علیہ کو اسلام فرما رہے ہیں حکمران ایسا ہے جس کا کوئی خاندان نہیں ہے کوئی شکل و صورت نہیں ہے ہبچی ہے غلام ہے پھر بھی تم نے اس کی بات ماننی ہے اس کی بات سننی ہے میرے بھائیوں امام بخاری رحمہ اللہ رویت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ نبی علی اسلام نے فرمایا تھا کریحا کہ ہر مسلمان شخص پہ یہ واجب ہے کہ اپنے حکمران کی بات سنے اور اس کی اطاعت کرے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکمران کے کئی آڈر ایسے ہوتے ہیں جو ہماری طبیعت نہیں مانتی ہمارا مزاج نہیں مانتا اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں فیملی حکمران کی اطاعت کرنا ہوگی اس کی بات ماننا ہوگی تمہاری عقل مانے نہ مانے تمہارا مزاج مانے نہ مانے تمہاری طبیعت مانے نہ مانے اللہ ہاں اس وقت تم حکمران کی بات نہیں مانو گے جب تمہیں ایسا آرڈر دے جو شریعت کے خلاف ہو تب وہ آرڈر نہیں مانا جائے گا باقی اس کے آرڈر پھر بھی مانے جائیں گے میرے بائیو امام بخاری رحمہ اللہ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے رویت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں حکمرانوں کی بات سننے اور ماننے کا حکم دیا تھا اس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایسے حکمران آئیں گے جو تم پہ دوسروں کو ترجیح دیں گے۔ جو مالِ غنیمت پہ خود قبضہ کر لیں گے اس میں سے تمہیں تمہارا حصہ نہیں دیں گے بیت المال کے مال پہ خود قبضہ جما لیں گے اس میں سے تمہیں حصہ نہیں دیں گے ان سطرون بعدی اثرتن و عمور تم اس کے ساتھ ساتھ وہ حکمران کئی اور ایسے کام کریں گے جو شریعت کے خلاف ہوں گے جو قرآن کے خلاف ہوں گے جو میری احادیث کے خلاف ہوں گے اللہ کے رسول علیہ السلات و اسلام سے صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ کے رسول فما تمر اللہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں اس موقع پہ پھر ہم کیا کریں ہمارے حکمران شریعت کے خلاف چل رہے ہوں گے مال پہ قبضہ کر رہے ہوں گے اس مال میں سے ہمارا حصہ ہمیں نہیں دیں گے تب ہم کیا کریں فرمایا ادو الم حق ہم وسل اللہ کہ تم اپنے حقوق ادا کرو حکمرانوں کے حقوق ادا کرو ان کی بات سنو ان کی بات مانو ان کی قیادت میں جہاد کرو ان کی امامت میں نوازے پڑھو ان کے پیچھے حج کرو اور ان کو زکات بھی دو ان کے حوالے کر دو وہ تقسیم کریں گے اور جہاں تک تمہارے حقوق کا معاملہ ہے حکمران تمہیں تمہارے حقوق نہیں دے رہے تم اللہ سے رابطہ کرو اللہ سے دعائیں کرو اللہ کبارکو تعلق تم پہ رحم فرمائے گا رب العالمین تم پہ اپنی رحمت کے نازل فرمائے گا اس لیے کہ تم اللہ کی بات مان کر اپنے حکمران کی بات مان رہے ہو اس کی اطاع کر رہے ہو میرے بھائیو جناب حدیثہ ابن یمان رضی اللہ ہو ایک مشہور و معروف صحابی ہیں ان کی حدیث امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ اصلاۃ اسلام نے فرمایا تھا سن میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے ایسے خلفا آئیں گے ایسے بادشاہ آئیں گے جو میرے طریقے پہ نہیں چلیں گے میری سنت کو نہیں اپنائیں گے تو فتح و ان کے کئی کام ایسے ہوں گے جو تمہیں شریعت کے مطابق لگیں گے اور کئی ای کام ایسے ہوں گے جو شریعت کے خلاف ہوں گے تو آپ علیہ السلاط والسلام نے یہ بات بتانے کے بعد امت کی کیا رہنمائی کی آپ نے فرمایا من کری ہا فقط بری آ وہ من ان من فقط اسلم اب وہ حکمران جو کام شریعت کے خلاف کریں گے انہیں تم نے اپنے دل سے برا جاننا ہے انہیں نصیحت بھی کرنی ہے لیکن وہ لوگ جو ان حکمرانوں کے ان غلط کاموں میں رضامندی کا اظہار کریں گے ان کی پیروی کریں گے وہ گنہ گار ہوں گے تو آپ سے سوال کیا گیا اے اللہ کے رسول علیہ السلاق اسلام جب ایسے حکمران آئیں گے جو شریعت کے خلاف کام کریں گے تو کیا ہم ان سے لڑے نہیں کیا ہم ان کے خلاف بغاوت نہ کریں کیا ہم ان کے خلاف خروج نہ کریں کیا ہم ان کے خلاف تلوار نہ اٹھائیں فرمایا ماسلو جب تک یہ حکمران نماز پڑھتے رہیں تمہیں ان کے خلاف بغاوت کرنے کی جات نہیں ہے ان کے خلاف خروج کرنے کی جات نہیں ہے ان کے خلاف تلوار اٹھانے کی جات نہیں ہے میرے بھائیوں دیکھیے دین اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم حکمرانوں کے خلاف کیا کچھ کر رہے ہیں مسلمان ہو کر نبی علی اسلام کا کلمہ پڑھ کر آپ کی ان حادیث کو نظر انداز کر رہے ہیں ان کی خلاف کر رہے ہیں میرے بھائیوں شریعت نے حکمرانوں کے خلاف لڑنے کی اجازت نہیں دی بغاوت کی اجازت نہیں دی اور اس معاملے میں شریعت نے ایسی سزائیں بیان کی ہیں جنہیں سن کر انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے ان بغاوتوں سے ان فتنوں سے دور رہنا چاہیے آئیے دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں امام مسلم رحمہ اللہ امام نافع سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب جدید کے خلاف کس کے خلاف ہے یزید کے خلاف مدینہ والے سن 63 ڈگری میں بغاوت کر رہے تھے تب جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے گھر سے نکلے عبداللہ ابن متی کے پاس آئے یہ عبداللہ ابن متی کون ہیں یہ یزید کے خلاف بغاوت کرنے والوں میں پیش پیش تھے ان کے ایک اہم کمانڈر تھے عبداللہ ابن عمر اس کے پاس آئے اس نے جب دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہماری جان باہر ا رہے ہیں بڑا خوش ہوا اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا اترحو لابی عبدالرحمن وسادا ابو عبدالرحمن کے لیے جناب عبداللہ بن عمر کے لیے گدا بچھا دو لیکن جناب عبداللہ عمر نے اس موقع پہ تنبیہ کی خبردار کیا کہا انی لم اتکا لادرسہ میں اس لیے نہیں آیا کہ تمہارے پاس آ کر بیٹھ جاؤں کیوں آئے ہو میں اپنا خرد نبانے کے لیے آیا ہوں میں تم پہ حجت قیم کرنے کے لیے آیا ہوں میں تمہیں ایک حدیث سنانے کے لیے آیا ہوں جو حدیث میں نے نبی علیہ السلام سے سنی تھی آپ فرما رہے تھے من خلع ید من طاعت لغی اللہ یوم القیامہ لا حجت رہو کہ جو حکمران کی اطاعت سے ہاتھ کھینج رہے حکمران کی بیعت توڑ ڈالے روزے قیامت جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا جو اللہ کے سامنے پیش کر سکے اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی جو اللہ کے سامنے پیش کر سکے مزید فرمایا نبی علیہ اسلاد اسلام نے کہ وہ من تھا اور جو فوت ہو گیا ولی سفی انہی بے آتن اور اس کی گردن میں کسی مسلمان حکمران کی بیعت نہیں ہے مسلمان ملک میں رہتا ہے اور پھر کہتا ہے میں کسی حکومت کو نہیں مانتا میں کسی حکمران کو نہیں مانتا میں آزاد ہوں فرمایا نبی علیہ السلام اسلام نے ماتمی جاہری یہ آدمی جہلیت کی موت مرے گا یہ آدمی جہلیت کی موت مرے گا اسلام کی موت نہیں مرے گا میرے بھائیو آپ اندازہ کریں اسلامی حکومت کے خلاف مسلمان حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنا کتنا بڑا جرم ہے کتنی بڑی سزا ہے اور یہ بغاوت کرنے والے کون لوگ تھے جو یزید کے خلاف بغاوت کر رہے تھے جناب حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے تھے وہ اکثر ہجری میں شہید ہوئے ہیں یہ بغاوت تیسر ہجری میں ہو رہی ہے صحابہ کرام اس بغاوت کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہے حوصلہ افکنی نہیں کر رہے بلکہ اس بغاوت سے روک رہے ہیں اور ان لوگوں کو سمجھا رہے ہیں میرے دوسری حدیف جسے روایت کرنے والے امام بخاری رحمہ اللہ ہیں امام نافے کہتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ جس موقع پہ یزید کے خلاف بغاوت ہو رہی تھی مدینہ والوں نے یزید کی بیعت توڑنے کا اعلان کر دیا تھا اس موقع پہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی اولاد کو جمع کیا اپنے نوکروں کو جمع کیا اور پھر انہیں جمع کر کے کہا کہ سن لو میں نے نبی علیم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ یون سب لکھا کہ جو بھی غداری کرے گا روزے قیامت اس کے لیے جھنڈا نصب کیا جائے گا ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی کہ یہ فلاں غدار کھڑا ہے یہ اس کے نام کا جنڈا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنی اولاد سے اور اپنے خادموں سے یہ حدیث سنانے کے بعد کہتے ہیں رسول ہی کہ ہم لوگوں نے یزید کی بیعت کی ہے اللہ اللہ کے رسول علیہ السلاط اسلام کے نام پہ میرے بھائیو یہ الفاظ نوٹ کر لیجئے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا حکمران کون ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی بات کس کی وجہ سے ماننی ہے اللہ کی وجہ سے اور اللہ کے رسول علیہ السلاط اسلام کی وجہ سے عبداللہ اللہ عمر کہہ رہے ہیں اپنی اولاد سے اپنے خادموں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے یزید کی بیعت کی ہے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلاط اسلام کے نام پہ وہ انیلا عالم غدرن من یا على بیع اللہ ينصب لہو القتال اور اس سے بڑی غداری کیا ہوگی کہ ہم ایک آدمی کی بہت اللہ اللہ کے رسول کے نام پہ کریں پھر اس کے خلاف بغاوت کریں اس کے خلاف تلوار اٹھائیں اور اس سے لڑیں اس سے بڑا جرم کیا ہوگا اس سے بڑی غداری کیا ہوگی اور پھر اپنی اولاد سے کہا انی لا خالا او با یا اللہ و تم میں سے کسی نے اگر یزیز کی بیعت توڑ دی یا کسی اور کی بیعت کر لی تو یاد رکھیں یہ معاملہ میرے اور تمہارے درمیان لا تعلقی کا سبب بن جائے گا میری تمہاری اس کے پاس بات چیت نہیں ہوگی میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا میرا تم سے کوئی تعلق نہیں رہے گا میرے بھائیو آپ دیکھیں حکمرانوں کے خلاف بغاوت کرنا کتنا بڑا جرم ہے کتنی بڑی اس کی وعید ہے کتنی بڑی اس کی سزا ہے صحابی رسول جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنوبا یہ حدیث بھی نکل کر رہے ہیں اپنی اولاد کو اس معاملے میں خبردار کر رہے ہیں اور وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے اس بغاوت میں حصہ لیا تو میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں رہے گا میرے بھائیو یہاں سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ مسلمانوں پہ کس قدر واجب ہے کہ آپ نے حکمرانوں کی اطاعت کریں ان کے وہ آرڈر مانے جو آرڈر شریعت کے خلاف نہ ہو ہاں اگر کسی حکمران کا کوئی ایک آڈر شریعت کے خلاف ہے کوئی دس آڈر شریعت کے خلاف ہے وہ دس آرڈر آپ نہ مانیں لیکن باقی 90 آڈر جو شریعت کے خلاف نہیں ہے وہ میرے بھائیوں ماننا ہوں گے وہاں پہ حکمران کی تاز کرنا ہوگی مسلمان حکومت کی اطاد کرنا ہوگی یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلاط والسلام صحابہ کرام علماء کرام کیوں مسلمان حکمران کی اطاعت پہ اس قدر زور دے رہے ہیں اس کی بغاوت سے اس قدر کیوں روکا جا رہا ہے اتنی سختی کیوں ہے اتنی وعید کیوں ہے اتنی شدت کیوں ہے میرے بھائیو اس لیے کہ جب بغاوت ہوگی جب خروج ہوگا نقصان کس کا ہوگا مسلمانوں کا ہوگا اسلام کا ہوگا حکمران پبلک آپس میں لڑیں گے کئی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی کئی بچے یتیم ہو جائیں گے اور مسلمانوں پہ کافروں کو غلبہ پانے کا موقع ملے گا ان پہ حملہ کرنے کا موقع ملے گا مسلمانوں کا اقتصادی نقصان بھی ہوگا عسکری نقصان بھی ہوگا میرے بھائیوں شاید یہی وہ بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے شریعت نے مسلمان حکمرانوں کے خلاف بغاوت سے روک رکھا ہے خروج سے روک رکھا ہے امام ابن القیم ایک بہت بڑے امام ہیں اور ان کی مشہور و معروف کتاب اعلام المعقین کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہوگا اس کتاب میں وہ ایک جگہ بیان کرتے ہیں کہ جب ایک برائی سے روکنے کی وجہ سے بڑی برائی کے جنم لینے کا خطرہ ہو تو پھر چھوٹی برائی سے روکنا نہیں چاہیے وہ کہتے ہیں کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ من ان من کو من کرن بیدی کی روبی فللمست ایمان شریعت کے کہتی ہے نبی علی السلام یہ حکم دیتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اسے ختم کرنے کی کوشش کرے اپنے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ ختم نہیں کر سکتا زبان کے ساتھ زبان کے ساتھ ختم نہیں کر سکتا دل کے ساتھ برا جانے اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے اگر آپ برائی کو دل سے بھی برا نہیں جانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایمان کی دولت سے محروم ہیں لیکن امام مقیم کہتے ہیں برائی سے تب روکا جائے گا جب آپ کو امید ہو کہ برائی ختم ہو جائے گی یا آپ کو امید ہو کہ برائی کم ہو جائے گی یا یہ برائی ختم کرنے میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا لیکن جب آپ کو یہ نظر آ رہا ہو کہ برائی ختم کرنے کی کوشش کروں گا تو اس سے بڑی برائی جنم لے گی تو وہاں پہ برائی سے نہیں رکنا چاہیے تو امام القیم کہتے ہیں اس کی ایک مثال ہے کل ملوک کی ولعمرا بالخروج علیہ یہ بادشاہ ہیں عمرا ہیں خلافا ہیں حکمران ہیں ان کے خلاف بغاوت کرنا یہ اس مثال میں شامل ہے کہ جب آپ انہیں برائی سے روکنے کے لیے بغاوت کریں گے تلوار اٹھا لیں گے اصلاح اٹھا لیں گے خروج کریں گے تو کیا ہوگا بڑی برائی جنم لے گی پبلک اور حکمران آپس میں لڑیں گے پولیس کا اور عوام کا آپس میں مقابلہ ہوگا فوج کا اور عوام کا آپس میں مقابلہ ہوگا قتل ہوں گے ادھر سے بھی مسلمان ادھر سے بھی مسلمان ادرا آیا ہوگا ادھر سے بھی مسلمانوں کا ادھر سے بھی مسلمانوں کا مار آیا ہوگا ادھر سے بھی مسلمانوں کا ادھر سے بھی مسلمانوں کا امام القیم کہتے ہیں اسی لیے جب صحابہ کے نے نبی علی اساد اسلام سے گزارش کی تھی کہ جب حکمران فاص کو فاجر ہوں گے تو آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم ان سے لڑیں ان کے خلاف تلوار اٹھائیں تو نبی علی اسد اسلام نے فرمایا تھا نہیں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے میرے بھائیو امام مقیم مزید کہتے ہیں کہ آپ خود نبی علیہ السلام اسلام کو دیکھ لیں جب آپ مکہ میں تھے تو سب سے بڑا منکر سب سے بڑی برائی مکہ میں موجود تھی کعبہ میں موجود تھی کعبہ میں, میں تین سو ساٹھ بت پڑے ہوئے تھے لیکن آپ نے اس موقع پہ ان بتوں کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ اگر آپ اس موقع پہ ان بتوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تو مکہ والے اس سے ان, ان سے کہیں زیادہ بت کعبہ میں دوبارہ رکھتے تھے میرے بھائیوں ابن القیم اللہ کہتے ہیں ایسے ہی جب آپ نے مکہ فتح کر لیا مکہ پہ آپ کا قبضہ ہو گیا آپ چاہتے تھے کہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے میرے بھائیوں آپ جانتے ہیں کہ مکہ والوں نے نبی علی اجلاد اسلام کی زندگی میں بیت اللہ کعبہ کو تعمیر کیا تو حلال کی کمائی اتنی نہیں تھی کہ پورے کابہ کو تعمیر کر پاتے حلال کی کمائی سے انہوں نے جتنا کعبہ تیار ہو سکتا تھا کر دیا اور کچھ اس کا حصہ چھوڑ دیا جسے آج لوگ حتیم کہتے ہیں نبی علیہ اصلاح اسلام نے جب مکہ فتح کر لیا آپ چاہتے تھے کہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اور ابراہیم علیہ السلام اسلام کی بنیادوں پہ تعمیر کیا جائے کابے کا وہ حصہ جو باہر رہ چکا ہے اسے دوبارہ اندر داخل کیا جائے امام مسلم رحمہ اللہ روید کرتے ہیں جناب عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے جناب عائشہ سے کہا تھا عائشہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تمہاری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے تو یہ کہیں گے کہ محمد ہر معاملے میں ہماری مخالفت کر رہا ہے اگر یہ مجھے خوف نہ ہوتا یہ خدشہ نہ ہوتا میں کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرتا اور کعبہ کے دو دروازے رکھتا ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے دوسرے دروازے سے لوگ باہر نکلتے لیکن میرے بھائیوں آپ نے یہ کام نہیں کیا کیونکہ خطرہ تھا کہ قریشی مکہ کے لوگ اس تبدیلی کو برداشت نہیں کر سکیں گے حضم نہیں کر سکیں گے میرے بھائیوں ان کے مرتب ہونے کا خطرہ تھا ان کے دوبارہ کافر ہو جانے کا خطرہ تھا اس لیے نبی علی السلاط اسلام نے کعبہ کو اس کی حالت میں رہنے دیا آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام میں کتنی حکمت ہے اسلام برائی سے روکنے کا آرڈر بھی جاری کرتا ہے لیکن اسلام کا یہ بھی تقادہ ہے کہ برائی سے روکنے والا آدمی حکیم ہونا چاہیے سمجھدار ہونا چاہیے اگر آپ دیکھ رہے ہیں برائی ختم کرنے سے بڑی برائی جنم لے گی تو پھر آپ یہ کام نہ کریں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو دیکھیں میرے بھائیوں جب تتاروں نے مسلمانوں پہ حملے کیے ابن اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک جگہ سے گزرا میرے شگرد میرے ساتھ تھے میرے ساتھی میرے ساتھ تھے سامنے کچھ تاریخ بیٹھے ہوئے تھے وہ شراب پی رہے تھے میرے کسی شگرد نے میرے کسی ساتھی نے ان تتاروں کو روکا اور کہا تم شراب کیوں پی رہے ہو یہ گناہ کا کام ہے کیوں کر رہے ہو ابن تیمیہ رحمہ اللہ بڑے حکیم آدمی تھے کہا ان کو شراب پینے سے اس وقت نہ روکو ان کو شراب پینے دو میرے بھائیوں کیوں جانتے ہیں کیوں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ موقف تھا کہ یہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں مسلمان عورتوں کی عزت لوٹتے ہیں مسلمان بچوں کو قتل کرتے ہیں ان کے شراب پینے میں مسلمانوں کا فائدہ ہے مدوش رہیں گے مسلمانوں کی عزت بچ جائے گی مسلمان قتل ہونے سے بچ جائیں گے اگر آپ انہیں شراب پینے سے روکیں گے تو یہ ہمارے اوپر حملہ کریں گے ہماری عورتوں کی عزت لوٹیں گے مسلمانوں کے مال پہ قبضہ کر لیں گے میرے بھائیو یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ برائی سے جب آپ روکیں تو ایسا انداز ہونا چاہیے ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ یہ خطرہ نہ ہو کہ اس کے بعد کوئی بڑی برائی جنم لے گی ابن سہمیہ رحمہ اللہ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ طریقے اسلامی میں جتنی بھی بغاوتیں ہوئی ہیں جتنے بھی خروج ہوئے ہیں سب پہ آپ غور کر لیں ان میں سے اکثر بغاوتیں ایسی ہیں جن کے نقصانات زیادہ ہوئے ہیں فائدے کم ہوئے ہیں پھر مثال کے طور پہ کہتے ہیں آپ اس بغاوت کو دیکھ لیں جو مدینہ والوں نے یزید کے خلاف کی تھی جو ابن الشد نے عبد الملک کے خلاف کی تھی اور جو ابن المحلب نے عبد الملک کے بیٹے کے خلاف کی تھی ان تمام بغاوتوں پہ غور کیا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان بغاوتوں سے فائدہ کم ہوا ہے نقصان زیادہ ہوئے ہیں میرے بھائیو عام طور پہ ایسی بغاوتوں سے کافر اور عالمی کفر فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے بلکہ کتنی ایسی بغاوتیں ہیں جو کافروں کی منظم سازش کا نتیجہ ہوتی ہیں اسلام میں جو سب سے پہلی بغاوت ہوئی ہے وہ جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف ہوئی ہے اس کو اوپر آپ غور کر دی دیئے اس بغاوت کے پیچھے کون تھا عبداللہ اللہ ابن صبا تھا عبداللہ ابن کون ہے یہ یمن کا یہودی ہے جب یہود نے دیکھا کہ اسلام غالب ہوتا چلا جا رہا ہے میدان میں تلواروں کے ذریعے اسلحے کے ذریعے اسے ختم کرنا ممکن نہیں ہے اب انہوں نے چاہا کہ ساسوں کے ذریعے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے یمن کے یہودیوں نے عبداللہ بن سبا کو تیار کیا کہ تم کلمہ پڑھ لو اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرو عبد اللہ بن سبا مدینہ آیا اور مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اوپر اوپر سے کلمہ پڑا اندر سے یہودی تھا اب اس نے مدینہ کی فضا کو بغاوت کے لیے تیار کرنے کی کوشش کی سب سے پہلے یہ شوشہ چھوڑا کہ نبی علیہ السلاط اسلام نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کو وسیع مقرر کیا تھا یعنی کہ آپ نے یہ کہا تھا میرے بعد خلافت حق ہے علی رضی اللہ تعالیٰ کا کسی اور کا نہیں ہے یہ شوشہ چھوڑنے والا عبداللہ اب نے تباہ ہے جو یہودی ہے یمن سے آیا ہے لیکن مدینہ میں صحابہ اکرام رہتے تھے صحابہ اکرام کی اولاد رہتی تھی اس لیے وہاں پہ اس کے شوشے کو پذیرائی نہیں ملی اس لیے اس نے پھر مدینہ کے بعد رخ کیا بسرا کا کوفہ کا مصر کا وہاں پہ اپنے ذہن کے مطابق کئی لوگ تیار کیے خصوصاً اس لیے کہ بسلہ اور کوفہ کے دائیں بائیں یہودی رہتے تھے ان کے پاس گیا ان سے ملا اور پھر اسے کئی لوگ مل گئے جو اس کے زین کے مطابق تھے اب وہ مصر میں جا کر بسرا میں جا کر کوفہ میں جا کر جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ کے خلاف باتیں کرنے لگا ان کے خلاف گفتگو کرنے لگا فضا کو تیار کرنے لگا پروپگنڈا کرنے لگا کبھی کہتا کہ جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتے کو گورنر بنانا شروع کر دیا ہے اور کبھی کیا کہتا آئیے ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں امام بخاری رحمہ اللہ رویز کرتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ مکہ میں تھے اور ایک مجمع لگا ہوا تھا عبداللہ بن عمر اس مجمع میں بیٹھ کے دین کے مسائل بیان کر رہے تھے مصر سے ایک حاجی آیا کہنے لگا یہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسے بتایا گیا کہ یہ قریشی بیٹھے ہیں کہنے لگا ان میں سے بڑا کون ہے بتایا گیا جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ہے کہنے لگا عبداللہ بن عمرہ میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے مجھے اس کا جواب چاہیے عبداللہ بنر نے کہا پوچھو کہنے لگا کیا یہ بات صحیح ہے کہ عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ نے اور کی لڑائی میں بات کھڑے ہوئے تھے یعنی کہ جب کافروں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا تھا تو کئی صحابہ اکرام صورتحال سمجھ نہ سکے میدان سے باہر آ گئے. ان میں جناب عثمان بھی شامل تھے عبداللہ عمر نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے کہنے لگا میرے دوسرے سوال کا جواب دیں کیا یہ بات درست ہے کہ عثمان بن عفان بدر کی لڑائی میں شریک نہیں تھے جناب عبداللہ عمر نے کہا بالکل یہ بات درست ہے کہنے لگا تیسرے سوال کا جواب دیں کہ بیتے رضوان میں عثمان بن عفان موجود نہیں تھے انہوں نے بہتر رضوان میں حصہ نہیں لیا کیا یہ بات درست ہے عبداللہ بن عمر کہنے لگے ہاں یہ بات بھی درست ہے وہ خارجی وہ باغی نعرے لگا کہنے لگا اللہ اکبر گویا کہ اس سے بہت بڑی فتح حاصل کر لی ہو آپ دیکھیں یہ تین باتیں جناب عثمان بن عفان کے بارے میں پھیلائی جا رہی ہیں اس کے پیچھے کون ہے عبد بن سبا ہے عبد بن عمر نے کیا کہا اس خارجی سے کہا ادھر آؤ ادھر بیٹھ جاؤ میری باقی گفتگو سن کر جاؤ عثمان بن عفان اوس کی لڑائی سے باہر کھڑے ہوئے تھے یہ بات صحیح ہے لیکن یہ بات یاد رکھو کہ اللہ نے اعلان کیا ہے اللہ نے ان لوگوں کو معاف کر دیا ہے جن کو اللہ نے معاف کر دیا ان کے بارے میں کسی کو بات کرنے کا حق نہیں پہنچتا اور کہا جہاں تک معاملہ ہے بدل کی لڑائی کا کہ جناب عثمان ابن عفان بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے کیوں نہیں ہوئے ذرا اس پہ غور کرو اس لیے کہ جناب عثمان بن عفان نبی علیہ استاد اسلام کے داماد ہیں اور آپ کی وہ بیٹی جو جناب عثمان کے گھر میں تھی بدر کی لڑائی کے موقع پہ مریض تھی بیمار تھی نبی علی اسلاط اسلام نے جناب عثمان سے کہا کہ تم میری بیٹی اور اپنی بیگم کی تیمارداری کرو اس کی خدمت کرو اور جب بدر کی لڑائی ختم ہوئی تو نبی علی اسلاد اسلام نے کہا تھا عثمان تمہیں اللہ کی طرف سے ادر و ثواب ملے گا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے بدر کی لڑائی میں حصہ لیا ہے اور دنیاوی لحاظ سے تمہیں مادے غنیمت پہ اتنا حصہ ملے گا جتنا حصہ ان لوگوں کو ملے گا جو بدر میں گئے جنہوں نے تلواریں چلائیں جنہوں نے جہاد کیا کیونکہ میرے بھائیو یہ جناب عثمان نبی علی اساد کی بیٹی کی وجہ سے پیچھے رہے ہیں ورنہ وہ بھی جہاد کرنا چاہتے تھے وہ بھی لڑائی میں شریک ہونا چاہتے تھے اور جہاں تک مسئلہ ہر بیٹر جمان کا عبداللہ بال عمر کہنے لگے کہ سن لو بیت زمان میں جناب عثمان نے حصہ کیوں نہیں لیا اس لیے کہ جب بیت رضوان ہوئی جناب عثمان حدیبیہ کے مقام پہ نہیں تھے بلکہ مکہ میں تھے بہتر زمان ان کی وجہ سے ہوئی ہے وہ اس میں حصہ کیسے لے سکتے ہیں میرے بھائیوں بہتر زمان کیا ہے کہ جب نبی علیہ اشلاط اسلام مدینہ سے عمرے کے لیے مکہ جانے لگے حدیبیہ کے مقام پہ شمیسی کے مقام پہ وہاں پہ آپ نے قیام کیا پڑاؤ ڈالا اور پھر آپ سوچنے لگے کہ میں کس کو سفیر بنا کر مکہ بیچوں جو مکہ والوں سے مذاکرات کرے انہیں قائل کرے کہ ہمیں مکہ میں داخل ہونے دیا جائے ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہم طواف کرنے کے لیے آئے ہیں ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں نبی علی اصلاط اسلام کی نگاہ جناب عثمان پہ پڑی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اگر جناب عثمان سے زیادہ مکہ والوں کے ہاں کوئی معزز آدمی ہوتا تو نبی علی اللہ اسلام اس کو بھیجتے لیکن آپ نے دیکھا کہ مکہ والوں کے ہاں جتنی عزت جناب عثمان کی ہے کسی اور کی نہیں ہے اس لیے آپ نے جناب عثمان کو اپنا سفیر مقرر کر کے مکہ بھیجا وہ مذاکرات لیے گئے پیچھے سے افواہ پھیلا دی گئی کہ مکہ والوں نے جناب عثمان کو شہید کر دیا ہے نبی علی اللہ نے اس موقع پہ اعلان کیا کہ میں اپنے عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا اور جو میرے ساتھ مل کر عثمان کا انتقام لینے کے لیے لڑنا چاہتے ہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کریں میرے بھائیو اس موقع پہ چون صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ ہم لڑیں گے مر جائیں گے لیکن جناب عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے اور اس موقع پہ آپ نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے ہوئے کہا تھا کہ یہ بیعت ہے عثمان کی طرف سے رضی اللہ تعالیٰ تو میرے بھائیوں بیتے زمان سے جناب عثمان کا غائب ہونا یہ ان کی فضیلت ہے یہ ان کی توہین نہیں ہے یہ ان کا اعزاز ہے یہ ان کی سعادت ہے لیکن آپ دیکھیے کہ یہ خارجی لوگ بغاوت کرنے والے جناب عثمان کے خلاف کیسے پروپگنڈا کر رہے تھے ایسا ہی پروپگنڈا جاری و رہا اور پھر وہ وقت آیا کہ جناب عثمان اللہ لڑک کے گھر کا محاوضہ کر لیا گیا دو ہزار کے قریب آتی مصر سے آئے دو ہزار کے قریب کوفہ سے آئے دو ہزار کے قریب بسرا سے آئے تقریباً چھ ہزار لوگوں نے جناب عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا صحابہ کرام عام طور پہ اس وقت حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے اور کئی دن کے محاصرہ جاری اور ساری رہا جو صحابہ اکرام مدینہ میں موجود تھے انہوں نے جناب عثمان کا دفاع کرنے کی کوشش کی لیکن جناب عثمان نہیں چاہتے تھے کہ میری وجہ سے ان کے سامنے کسی کو اپنا خون بہانا پڑے کسی کو جان دینی پڑے انہوں نے صحابہ کرام کو روک دیا میرا دفاع نہ کرو چلے جاؤ برحال جناب عثمان کو مظلومانہ طور پہ شہید کر دیا گیا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جناب عثمان کے خلاف بغاوت اسلامی تاریخ کی پہلی بغاوت ہے اور یہ یہودیوں کی سازش تھی کن کی سازش تھی میرے بھائیوں یہودیوں کی سازش تھی یہودی چاہتے ہیں کہ اسلام کمزور ہو مسلمان کمزور ہوں۔ اور ایسے ہی مسلمان حکمرانوں کے خلاف کرتے رہتے ہیں میرے بھائیو آج سعودی حکمرانوں کے خلاف بھی ایسا ہی پروپیگنڈا کئی اداروں کی طرف سے جاری و ساری رہتا ہے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے عام مسلمان بی بی سی کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں اور مسلمان حکمرانوں کی باتوں پہ یقین نہیں کرتے جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا یادین فتح بھائی اے ایمان والو جب تمہیں کوئی فاسق بد کردار کوئی بات بتائے تو اس کی بات پہ یقین نہ کرو بلکہ تحقیق کر لو میرے بھائیوں ہم بی بی سی جو کافروں کا ادارہ ہے اس پہ یقین کرتے ہیں اور اپنی مسلمان حکومت پہ یقین نہیں کرتے مسلمان حکمرانوں پہ یقین نہیں کرتے میرے بھائیوں یہ توحید والے ہیں نماز پڑھنے والے ہیں روزہ رکھنے والے ہیں اسلام کے لیے ان کی خدمات بہت ہی شاندار ہیں آپ مصنفی میں جا کر دیکھتے ہیں بیت اللہ میں دیکھتے ہیں ہاتھ کے موقع پہ دیکھتے ہیں صبح و شام اسلام کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات قبول فرمائے اور یہ جو پروپوگنڈا ان کے خلاف ہوتا ہے ہے. میرے بھائیو اس پہ توجہ نہ دیں اس کو نظر انداز کر دیں اس پہ یقین نہ کریں آپ کو ایک اور مثال دوں گا کہ یہ پروپگنڈا کی جو جنگ ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے امام ابن کثیر رحم اللہ البدایا و نہایا میں اور امام دہابی تاریخ السلام میں حسن صند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ جب یزید کے خلاف مدینہ والے بغاوت کر رہے تھے ان دنوں یہ باغی لوگ محمد ابن حنفیہ کے پاس آئے محمد ابن حنفیہ کون ہے میرے بھائیوں جناب علی کے بیٹے جناب حسن و حسین کے بھائی ان کے پاس آئے اور انہیں بھی امادہ کرنا چاہا کہ آپ بھی بغاوت میں ہمارے ساتھ شریک ہوں بغاوت میں ہمارے ساتھ حصہ لیں یزید کی بیعت توڑ دیں جناب محمد ابن حنفیہ نے ان کی ہاں میں ہاں ملانے سے انکار کر دیا کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں توڑوں گا کہنے لگے ان یدید یشب الخمرہ وہ یتر کسلا وہ یجادا حکمل کتاب آپ یدید کے خلاف بغاوت کیوں نہیں کریں گے یزید کی بیعت کیوں نہیں توڑیں گے یہ شراب پیتا ہے بے نمازی ہے اور قرآن پاک کے کی پرواہ نہیں کرتا یہ دیکھیے تین الزامات لگائے گئے ہیں اور محمد ابن حنفیہ جن کے بائی جناب حسین شہید ہو چکے ہیں انہوں نے یزید کا دفاع کیا کہنے لگے نہیں میں شام گیا میں دمشق گیا یزید کے پاس رہا میں اسے دیکھتا رہا میں نے اپنی رہائش اس کے پاس رکھی میں نے دیکھا کہ وہ پابندی سے نماز پڑھتا ہے دین کے مسئلے پوچھتا ہے خیر کی تلاش میں رہتا ہے اور سنت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کہنے لگے وہ کہنے لگے جب آپ گئے ہوں گے یزید نے اپنا روپ تبدیل کر لیا ہوگا اس نے آپ کے سامنے نیک بننے کی کوشش کی ہوگی نیک بننے کی ایکٹنگ کی ہوگی محمد رفیہ جناب علی کے بیٹے جناب حسین کے بھائی وہ کہتے ہیں اسے مجھ سے کیا امید تھی اسے مجھ سے کیا خطرہ تھا کہ میرے لیے ایکٹنگ کرتا رہا نیک بننے کا روپ اختیار کر لیا اور تمہارے سامنے شراب پیتا رہا تمہارے سامنے شراب کیوں پیتا رہا شاید اس لیے کہ تم بھی اس کے ساتھ مل کر شراب پیتے رہے کہنے لگے نہیں نہیں ہم نے شراب نہیں پی تو ہا, اگر تم نے شراب نہیں پی تو اس نے تمہارے سامنے شراب کیوں پی کہتے ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہمیں معلومات ملی ہیں محمد ابن حنفیہ کہنے لگے رب العالمین ایسی گواہی قبول نہیں کرتے جو سنی سنائی ہو جب تم نے دیکھا نہیں ہے پھر تمہاری گواہی کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے بھائیو اندازہ کریں کہ جدید کے زمانے میں جدید کے خلاف کی پروپگنڈا شروع ہو چکا تھا کہنا یہ چاہتا ہوں مسلمان حکمرانوں کے خلاف پروپگنڈا ہوتا ہے کئی دفعہ کافر کرتے ہیں اور کئی دفعہ اپنے لوگ کرتے ہیں جو انجان ہوتے ہیں نادان ہوتے ہیں نہیں سوچتے کہ ایسے پروپگنڈے کا اثر کیا ہوگا پھر پوری پبلک مسلمان حکمرانوں کے خلاف ہو جاتی ہے ان کے خلاف باتیں کرتی ہے اور بغاوت کے لیے میدان تیار ہو جاتا ہے یہ پروپگنڈا میرے باجو بڑا ہی خطرناک ہے اور یہ کافروں کی سازش بھی ہوتی ہے آج کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ارب مالک میں کتنی بغاوتیں ہوئی مجھے بتائیے کہاں فائدہ ہوا عراق کو دیکھ لیں آج سنی لوگ وہاں پہ رو رہے ہیں جس کا نام ایسا ہوتا ہے اس کی عزت ڈون لی جاتی ہے جس کا نام عمر ہوتا ہے اسے قتل کر دی جاتا ہے شام کی طرف دیکھ لیں یمن کی طرف دیکھ لیں لیبیا کی طرف دیکھ لیں پورس کی طرف دیکھ لیں جتنے بھی عمارت میں بغاوتیں ہوئی کہیں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اور اگر آپ گہرائی سے غور کریں گے آپ کو پتا چلے گا کہ ان بغاوتوں کے پیچھے کافر تھے یا کافروں کے ایجنٹ تھے ان بغاوتوں کے پیچھے کافر تھے یا سبائی اور یہودی تھے یمن کی طرف آپ دیکھ لیں یمن میں بغاوت کے پیچھے کون کھڑا ہے آج کے سبائی ایران کے رافتی اس کے پیچھے ہیں اور ایسے ہی علاق میں دیکھ لیں کس نے فائدہ اٹھایا ہے میرے بھائیوں اس لیے کافروں کے پروپنڈے میں نہیں آنا چاہیے ابھی قریب میں ایک بڑے کافر ملک میں انتخابات ہوئے الیکشن ہوئے آپ خبریں پڑتے رہے ہوں گے اس ملک کی ایک سابق وزیر خارجہ نے اعتراف کیا کہ داعش کو بنانے والے ہم ہیں ایک بڑے ملک کی وزیر خارجہ نے اعتراف کیا کہ داعش کو بنانے والے ہم ہیں اور یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک بڑے ملک نے دو دفعہ یہ اعتراف کیا کہ غلطی سے داعش کی شہروں پہ ہماری طرف سے اصلا گرا ہے اصلا پھینکا نہیں گیا بماری نہیں کی گئی اصلا گرایا گیا تاکہ وہ مضبوط ہوں مسلمان حکومتوں کے خلاف لڑیں اس لیے میرے بھائیو ان کافروں کے معاملے میں خبردار رہیں اپنے مسلمان حکمرانوں کی بات پہ یقین کریں ان بغاوتوں کا اس خروج کا کبھی کوئی فائدہ ہوا ہے نہ کبھی ہوگا اس لیے ہمیں چاہیے کہ مسلمان حکمرانوں کی اٹاج کریں اور جہاں پہ ان کا کوئی ایسا آرڈر ہو جو شریعت کے خلاف ہو وہ نہ مانیں میرے بھائیو یہاں پہ میں دو مثالیں دینا چاہوں گا مجھے امید ہے کہ آپ ان کے اوپر غور و فکر فرمائیں گے میں چاہتا ہوں کہ میری بات قرآن و حدیث کے ذریعے آپ کے دل میں اتر جائے میرے شریعت نہیں بیوی کو حکم دیا ہے کہ خامد کی اطاعت کرے حکم دیا ہے کہ نہیں دیا میرے بھائیوں اور اولاد کو حکم دیا ہے کہ والدین کی اطاعت کرے میرے بھائیوں اب آپ اپنے گھر میں کئی دفعہ غلط کام بھی کرتے ہیں شریعت کے خلاف بھی کام کرتے ہیں اگر آپ کی بیوی گھر میں بغاوت کا اعلان کر دے اور یہ کہے میں آپ کو خامد نہیں مانتی میں خامن تبدیل کروں گی اور اولاد بھی اعلان کر دے کہ آپ ہمارے والد ہیں لیکن آپ داڑھی مونتے ہیں شریعت کے خلاف کرتے ہیں آپ فلمیں دیکھتے ہیں شریعت کے خلاف کرتے ہیں ہم بغاوت کا اعلان کرتے ہیں اور محلے والوں کو جمع کر لیں رشتے داروں کو جمع کر لیں تو میرے بھائیو آپ کا موقف کیا ہوگا آپ کہیں گے ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے لیکن جو حرکت تم کر رہی ہو یہ غلط ہے اس حرکت سے گھر کا نظام نہیں چل سکے گا میرے بھائیو ایسے ہی مسلمان حکمران ہیں ہو سکتا ہے اس سے کوئی غلطی ہو جائے ہو سکتا ہے اس کا کوئی ایک عادل شریعت کے خلاف ہو لیکن اگر آپ بغاوت کریں گے ملک نہیں چل سکے گا حکمران آپ کی بغاوت کو کچلنے کی کوشش کریں گے مسلمان لڑیں گے فوجیں لڑے گی سپاہی لڑیں گے اور عدالتوں میں بھی جھگڑا ہوگا اور میرے بھائیوں ایک مسلمان حکومت مسلمان ملک لکام ہو جائے گا تباہ و برباد ہو جائے گا اس لیے جب کبھی مشکلات پیش آئیں حکمران ظلم کریں صبر کیا جائے نبی علیہ السلاط والسلام نے فرمایا تھا کہ تمہارے بعد ایسے حکمران آئیں گے جو میرے طریقے پہ نہیں چلیں گے تو آپ سے کہا گیا تھا جب آپ کے طریقے پہ نہیں چلیں گے تو ہم کیا کریں آپ نے فرمایا تھا اسما اسم وہ اپنی اپنے حکمران کی بات سننا اور ماننا وہ ان زوری بازاہ رخ وہ اقیدہ اگر تمہارا حکمران تمہارے اوپر ظلم کرے تمہارے مال پہ قبضہ کر لے تمہاری کچھ پہ کوڑے مارے پھر بھی صبر کرنا اور اس کے خلاف بغاوت نہ کرنا اور ایک حدیث میں آپ سنواتے ہیں صبر کرنا حتیٰ کہ تمہاری میری ملاقات ہاؤس کے اوپر ہو میرے بھائیوں ہر چیز کا جواب دنیا میں نہیں دیا جاتا حکمران ظلم کرے صبر کیا جائے اور اس کا بدلہ اللہ تبار سے روزے قیامت لیا جائے اللہ تبار تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث پہ صحیح میں عمل کرنے کی توفیق نہایت فرمائے اور ہمیں مسلمان حکومتوں کا احترام کرنے کی توفیق نہایت فرمائے اللہ ہمیں یہ ہمت دے کہ جب بھی حکومت کو آرڈر دے ہم اس کے اوپر عمل کریں ہاں جو آرڈر شریعت کے خلاف ہو اسے نظر انداز کر دیں اور وہاں پہ حکمران کو اچھے طریقے سے قائل کرنے کی کوشش کریں اسے نصیحت کریں لیکن بغاوت کرنے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے خروش سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مسلمان حکمرانوں کو اپنے اپنے ممالک میں شریعت نافذ کرنے کی توفیق نہ فرمائے اور اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی چار دیواری میں جہاں ہم حکمران ہیں وہاں پہ بھی شریعت نافذ کرنے کی توفیق نہ فرمائے میرے بھائیوں حکمرانوں کے خلاف بات کرنا آسان ہے اپنے گھر کی چار دیواری میں ہم شریعت نافذ نہیں کرتے بیگم پہ شریعت نافذ نہیں کرتے اولاد پہ شریت نافذ نہیں کرتے اللہ ہم اس کی توفیق نیا وصل اللہ, تعالی علی علی محمد اللہ شیخ محترم کو جدائے خیر عطا فرمائے انہوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں شلب صالحین کے اقوال کے سامنے اس کی روشنی میں آپ کے سامنے بغاوت کی حقیقت بڑے واضح لفظوں میں بیان کر دی ہے کہ بغاوت ایک یہودی سازش ہے بغاوت کافروں کی سازش ہے بغاوت غیر مسلموں کی سازش ہے بغاوت رافلیوں کی سازش ہے یہ عبداللہ بن سبا میں ہوی تھا اس نے رافلیت کا لبادہ اوڑھا اور رافلیت کے لبادے اوڑھ کر کے انہوں نے مسلم حکمرانوں کے خلاف خروج اور بغاوت کی بنیاد ڈالی لہذا بغاوت اور خروج کے اندر میرے ساتھیوں کبھی فائدہ نہیں ہو سکتا پوری تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے کہ جب جب بغاوت کی گئی ہے اس میں مسلمانوں ہی کا نقصان ہوا اور مسلمانوں ہی کی جانے گئی ہیں اس لیے میرے ساتھیوں یہ بغاوت جو کی جاتی ہے یہ کتاب و سنت کی روشنی میں حرام و ناجائز ہے اللہ کے رسول جناب عبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من رجل پوری دنیا ختم ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ کو ہے لیکن ایک مسلمان کا خون بہے یہ اللہ تعالی کو گوارا نہیں ہے میرے ساتھ ایک بغاوت میں ایک مسلمان نہیں لاکھوں کروڑ مسلمانوں کی جانب جاتی ہے ان کی عزتوں اور کا چادروں کو تار تار کیا جاتا ہے آپ ان نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے بچوں کو اور مسلمانوں کو جانوروں کی طریقے سے گھیر بکریوں کے طریقے سے قربانی کے بکروں کے طریقے سے کس طریقے سے ان کو قتل کیا جاتا ہے کیا آپ کی حیرت کیا آپ کی اسلامی حنیت کہ آپ کے سنت کا جذبہ کو دوارہ کرتا ہے آج جو حکومتوں کے خلاف بغاوت کی دعوت دیتے ہیں ان کی پوری زندگی اسلام کے خلاف بغاوت میں گزرتی ہے ان کی انہیں اللہ حرکن نے جو ایک ہر چھوٹی سی سلطنت عطا فرمائی ہے نافذ نہیں کرتے ہیں لہذا وہ کس بات کی دعوت دیتے ہیں حکمرانوں کے خلاف لوگوں کو کٹواتے ہیں مسلمانوں کی جانوں کو برباد کراتے ہیں جبکہ ان کی پوری زندگی میرے ساتھیوں اسلام کے خلاف گزرتی ہے اس لیے مسلمان کے خون کی بڑی قیمت ہے اس کی بڑی اہمیت ہے قرآن و حدیث کے اندر بڑی سختی کے ساتھ ہمیں ان کے مسلمان کا خون مہانے سے کیا گیا ہے آپ نے حسل کے موقع پر بھی بنایا تھا شہری تمہارا لوگ تمہارے خون اور تمہاری آبرو اور تمہارا مال ایک دوسرے مسلمان پر ایسے حرام ہے جیسے حرمت والا مہینہ ہے یہ حرمت والا شہر ہے اور یہ حرمت والا دن ہے طریقے سے ان تمام لوگوں کا خون اور ان کا مال ایک پر حرام ہے یہ وحشی لوگ ہیں یہ درندے لوگ ہیں جو مسلمان بہو بیتیوں کی کھلواڑ کرتے ہیں اور اس طریقے سے وہ دیگر مسلمانوں کو تو کٹوا دیتے ہیں اپنے بچوں کی حفاظت اور اپنے بچوں کی, کی جگہوں پر نہیں بیچتے ہیں اس لیے میرے ساتھیوں ایسے لوگوں کے بردلانے میں آج کبھی نہ آئے یہ سب کے سرغیر سب مسلموں کے ایجنٹ ہے یہود نسارا کے رافزیت کے ایجنٹ ہیں آج دیکھیے ایران کے اندر سب سے دنیا کے اندر سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہے اہل سنت مسلمانوں کے اوپر اور سب سے زیادہ وہاں پر پھانسیاں دی جاتی ہیں سب سے زیادہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو وہاں پر پھانسیوں کے پھندے پر لٹکا دیا جاتا ہے لیکن آج کوئی لافی ایران کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا ہے اگر آواز اٹھاتا ہے مارت سعودی عرب کے خلاف اسلامی حکومتوں کے خلاف آخر متعلق کیا ہے لوگوں کیا تمہارے پاس ہوش ہو ہوش کے ناخو نہیں ہے تمہارے پاس کیا تمہیں اللہ تک اپنے سے کی کی کو گے تک ہو بہایا جا چکا ہے اب یہ مداحنت والی بات نہیں رہ گئی کہ ہم کب تک خاموشی اختیار کریں میرے ساتھیوں وقت آ گیا ہے ایسے لوگوں کو سمجھاؤ جو تمہیں حکومتوں کے خلاف کچھ کہیں ان کے خلاف رائے اور جو ہے باتوں کو کے سامنے پیش کریں انہیں آئینہ دکھائیے ہم لوگوں کو بزدل نہیں بناتے ہیں ہم لوگوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں ہم نے تاریخ پڑھی ہے پوری تاریخ موجود ہے کہ کبھی بھی اس سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا سوائے نقصان کے اور ہمارا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے مسلمانوں کی تلواریں آپس ہی میں لڑتی ہیں اس لیے کتاب و سنت کے اندر ساتھیوں سختی کے ساتھ بغاوت سے خروص منا کیا گیا ہے یہ یہودیوں کی سازش ہے یہودیوں نے ایسے ہی کیا تھا سرائیوں نے ایسے کیا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ بنی ر کے ساشے کی تھی ان کے خلاف طریقے افواہیں لائے تھی آج ہم لوگ سعودی عرب جو میں پوری پوری دھیانت داری کے ساتھ پوری امانت کے ساتھ کہتا ہوں اس لیے زمین پر اس ممرتیں سعودی عرب سے پڑھ کر کے کوئی حکومت نہیں ہے یہ خلافت راستہ نہیں ہے لیکن میرے ساتھیوں یہ بھی انسان ہیں ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے لیکن یہ اکیلا یہ آج پوری دنیا کے اندر توحید و سنت کے محاذ پر کھڑا ہے توحید و سنت کے لیے یہ میرے ساتھی دنیا میں اور بھی کچھ لوگ ہیں لیکن پیش پیش رہنے والے کا کوئی حکومت ہے یہ ممبرت سعودی عرب ہے اس کی بنیاد توحید پر ہوئی اس کی بنیاد سنگت پر ہوئی اپنی جان دے دیں گے لیکن کبھی بھی توہر کی سے یہ سودا نہیں کریں گے آج کے خلاف بھی لوگوں کو رگڑا جاتا ہے لوگوں کو بھڑکایا جاتا ہے اور آج ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور پر رہتے ہیں یہاں پر امن و امان دیکھتے ہیں تمام چیزیں دیکھتے ہیں لیکن جب بھی کسی سے کوئی بات ہوتی ہے میرے ساتھیوں کو فوراً حکومت کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے حکومت کے خلاف لوگوں کو رگڑانا شروع کر دیتا ہے ہم اپنے لیے اپنے گھر کی بات اگر کوئی ہمارے خلاف کہے میرے ساتھی ہم اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور حکومتوں کے خلاف سر عام لوگوں کے سامنے یہ باتیں کہتے ہو کون سا تمہارا منحج ہے کہ جو ہے یہ خارجیوں کا اور یہ سفائیوں کا اور یہودیوں کا منحج ہے یہ سازشیوں کا ٹولا ہے جو حکومتوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں میرے ساتھیوں اور اس طریقے سے مسلمانوں کی خوب کو دائیں اور برباد کراتے ہیں لہذا آپ کے سامنے بڑے واضح انداز میں ہمارے شیخ محکرم نے کتاب و سنت کی روشنی میں اخوال کے روشنی میں آپ کے سامنے بغایتوں کی حقیقتوں کو پیش کر دیا ہے یہی دعا ہے کہ اللہ کی بات ہوئے آج آپ لوگ جو میرے ساتھیوں بڑی آسانی کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں تو لیتے ہیں رکھو سے یہ حکومت نہیں رہے گی آپ کو یہ تمام چیزیں کرنے کا موقع نہیں ملے گا آپ یہ بات یاد رکھو یہ میں دیوار ہے اور مسلمان وہی ہوتا ہے جو ہوشیار ہوتا ہے اور دیوار پر پڑی ہوئی باتوں کو پڑھ لیتا ہے اور اسے پہلے بھی ہمارے سامنے ایسی مثالیں ہزاروں آ چکی ہیں اس لیے میرے ساتھیوں ہوش کے نہ ہو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نسوس آپ کے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو اور ان طرح کی بغاوتوں سے گریز کرو اما حکمرانوں کی احتیاط کرو ان کی باتوں کو مانو جب تم یہ گوارہ نہیں کرتے تمہارا بیٹا تمہارے خلاف بغاوت کرے خود نماز نہیں پڑھتے اور نماز نہ پڑھنے والوں کے خلاف بغاوت کرتے ہو تمہاری پوری زندگی شریعت کے مطابق نہیں گزرتی ہے اور تم شریعت پر مناظر کرنے والوں کے خلاف بغاوت کرتے ہو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اگر حکمران اسلامی حکومت تا جو فرد ہے اگر وہ شریعت کو نافذ نہیں کرتا ہے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے اس سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا آپ کے بیٹے کا نماز نہیں پڑھتے ہم سے نہیں پوچھا جائے گا میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا ہر ایک کی ذمہ داریاں اللہ رب اللہ نے متعین کر دی ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے حدود کا نفاذ تعزیرات کے نفاذ اور اس طرح کے سداؤں کا نفاذ یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے قانون کو ہاتھ میں لینا یہ تھکاوت ہے اور اس طریقے سے یہ فساد ہے اور امن و امان کو برباد کرنا ہے اس لیے میرے ساتھیوں, کبھی بھی اس طرح اگر آپ کے پاس ہو, اس کو ذہن سے نکالیے امن و امان کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں میرے ساتھیوں تو ان, اسی فکر سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہوگا آج دیکھیے جن جن ملکوں کے اندر یہ سورش پہا ہے وہ دعا کرتے ہیں اس سے پہلے جو لوگ تھے بہتر تھے ہماری جان محبوظ تھی عزت محبوب تھی آج شہر کے شہر ہنڈر ہو چکے ہیں ایران ہو چکے ہیں وہاں چڑیا بھی موجود رہی ہیں انہی بغاوتوں نے ان تمام لوگ چیزوں کو برباد کر دیا ہے اس لیے میرے ساتھیوں اور قرآن و حدیث میں جس قسم بات کی رہنمائی کی گئی وہی آپ کا فائدہ ہے اسی نے آپ کے لیے بھلائی اور بہتری ہے اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ شیخ محترم نے جو بات آپ کے سامنے رکھی ہے اس بات کو دنیا والوں کے سامنے بیان کر دیں ان کے سامنے پیش کر دیں اللہ گرامین ہمیں توفیق بھی فرمائے اللہ تعالی شیخ محترم کو جدا فرمائے ان کے علم میں اضافہ فرمائے ان کو صحت سے نوازے اور ان کے علم سے ہمیں فائدہ پہنچائے اور ان کے اس کلناف کو جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سب بنائے پہلی نشست کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے اور آپ